ان حمان پر جنوں سے نکلی زمین بٹورے جاوائے آپ سرمائیں میری طرح تو صحیح کی گئی ہے مقام تھے آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے جنوں کی ایک ٹولی وہ قرآن سن میں آئی پڑھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے ان نہ قرآن نہ یہ قرآن جو ہم نے سنا ہے یہ تعجب میں ڈال رہا ہے یہی الا روشن دانائی کے راستے کی طرف یہ ہدایت کرتا ہے اس لیے ہم تو اس پہ ایمان ہی لے ہیں اور ایمان ایسا لائے ہیں کہ برا نشرے کا بے رب نہ آداب کسی کو ہم اپنے رب کا شریک نہیں بنائے گے ان نہ ہو ٹالا تحقیق و شان یہ ہے کہ بلند ذات ہے عزت کے لحاظ سے ہمارا رب نہ تو اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا بنایا ان کا نا یقول ہونا اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہمارا بیوقوف آدمی یہ کہا کرتا تھا اللہ پر بےحو اباتے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے گمان یہ کیا ہوا تھا کہ انسان اور جن جو ہے یہ اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا اس لیے ہم ان پہ یقین کرتے تھے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ کئی بندے انسانوں میں سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے جنوں کے بندوں سے ان کو بلایا کرتے تھے اس لیے جن جو ہے نا سادھو ہو رہا کا وہ سرکشی میں اس سے بڑھ گیا اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ زنو کما زمن تم انسانوں نے اسی طرح گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا تھا کہ نہیں اب اسلحا اللہ کسی کو بھی قیامت میں نہیں اٹھائے گا اور یہ بھی کام کی بات ہے کہ لمس نہ سما ہم چھوتے تھے آسمان کو فوجد نہ پاتے تھے آسمان کو بھرا ہوا پہلے داروں سے شدید سخت شولے باز موجود ہوتے تھے اور یہ امر واقع ہے کہ ہم پہلے تو بیٹھا کرتے تھے آسمان میں سننے کی جگہ پر بیٹھ تو ہم کچھ نہ کچھ وہاں سے جھوٹ یا سچ سننا لاتے تھے مگر میں یسم ایل آنا جو آج اس وقت کوئی سننے کی کوشش کرے تو یہ جد لہو شہاب رسا لیتا ہے شولا تیار پہلے ان کی انتظار میں ہوتا ہے انا لا ندری ہم نہیں جانتے کیا زمین میں شر پیدا کرنے کا ارادہ ہے ام ارادہ اللہ ان کی ہدایت کے لیے یہ کام کر رہا ہے بہرحال اب آسمان کے کسی سطح پہ بیٹھ کے ہم کچھ نہیں سن سکتے اب بڑا پہرا ہے وہ انا منصال و منا دال اور ہم میں سے کہ نیک بخت بھی ہیں اور ادکار بھی ہیں انہ ترائے کا کہ مختلف طریقوں پر ہیں ہم سننا ہم نے گمان یہ کیا, کیا ہوا کہ لنو اللہ فل ہر نہیں کمزور کر سکتے ہم اللہ کو زمین کی حکومت میں ولن جزو ہر اور نہ بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے لمبا سمے نل ہودا اور اب حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے ہدایت نامہ سن لیا ہے ہم اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں بس جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے فلا يخاف گا فلا یخاف و بخس ولا گہ نہ وہ کسی کمی کا خوف کرے اور نہ کسی ظلم کا وہ انا منل مسلم اور تحقیق ہم میں سے کئی مسلمان ہیں کئی ظالم بھی ہیں پس جو اسلام لے آئے فولہ کا تہرہ اور رشتا تھا تو اس نے گرا کے تلاش کر لیا ہدایت کا راستہ اے پر وہ ظالم لوگ وہ جنم کا ایندھن بنیں گے وہ اللہ و استحکاموں اور اگر وہ ڈٹ رہے دین کے طریقے پر تو پلائیں گے ہم ان کو پانی صاف سترا لنفتے نہ تاکہ ان کا امتحان لیں کہ وہ شکر کرتے ہیں یا کوفر میں یوں رضان ذکر رب ہی جو بے پرواہی کرے گا نا اللہ کی توحید سے یس لک ہو عذاب اور سادہ چلائے گا اس کو ایسے عذاب میں جو اس پر چڑھائی کرنے والا ہوگا وہ انل اور یہ بھی واقعہ ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اس میں کسی اور کو نہ بلایا کرو کروان کام عبد اللہ اور یہ بھی بات سچی ہے جب بھی کھڑا ہوا نا اللہ کا بندہ یدعو ہو اس کو بلا رہا تھا اللہ کو تو قادو قریب تھا کہ ہو جائے اوپر اس کے کٹھے جمع یا انسان فرما دے میں رب کو بلا رہا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں بنا تھا اور نہ مالکوں تمہارے نقصان کا نہ نفیک اور یہ بھی فرما دے کے نہیں یہ نہیں پناہ دے سکتا اللہ کی پکڑ سے کوئی ایک بھی ولن اج من نہیں بولتا اور نہیں پاتا میں مندو نہیں اس کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ الا بلا هم من اللہ بلا ہم اللہ والے صاحب ہاں اللہ کی طرف سے جو تبلیغ کرے اور اس کی چٹیاں پہنچائے یہ ہے اصل پناہ کی جگہ اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور رسول کی اس کے لیے آگ جہنم کی ہمیشہ رہے گی ان میں حتہ اظہار کے جس وقت دیکھیں گے ما یو ادو جو وعدہ دیے جاتے ہیں نہیں سے ان کو پتا چل جائے گا کہ کون اضاف و ناصر کس کے کمزور مددگار ہیں وہ اکل و اددا اور اس کی نفری کتنی کم ہے کل ان ادری اقریب مات وجود تو فرما دے میں نہیں جانتا کیا قیامت جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو وہ قریب ہے یا اللہ نے اس کے لیے کوئی مدت دراز پیدا کی ہے عالم الغیب فلاح اللہ غیبی احدا وہ عالم الغیب ہے نہیں اطلاع دیتا اوپر اپنی غیب ذات کے کسی کو ایک مانا اللہ غیب ہی اللہ غیب ذات ہی عالم الغیب ہے نہیں غالب کرتا اپنے غیب پہ کسی کو اللہ منتظام رسول مگر رسولوں میں سے جس کو پسند کرے اس کو غیب دیتا ہے اپنے ذاتی غائب میں سے کچھ بقدر ضرورت غائب دیتا ہے ایک تو سارا غیب نہیں دوسرا اپنا ذاتی غائب جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا غیب کی خبریں اور پر ظاہر کرتا ہے مگر وہ بھی اس طرح کے فہم نہ ہو یس لوگوں ہے۔ پس جب مطلع کرتا ہے تو چلا دیتا ہے اس کے سامنے بھی اس کے پیچھے بھی پہرے دار فرشتے لم ان قد دب اور رسولوں کو بھی اس لیے دیتا ہے غیب کا علم تاکہ ظاہر کر دے کہ کتا وہ پہنچا رہے ہیں چٹیاں اپنے رب کی وہ احاط اب مال احاطہ تو ان کے حالات کا وہ خود کرتا ہے وہ اشاف ال شہن ہر چیز کو کن کن کے اپنے علم میں مڑکنے والا اللہ ہے